یا تم نہیں نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو اسمانوں ہے اور زمے میں ہیں اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دئی والا ناؤ بے شک اللہ جو چاہے کرے السج چھے